بسم اللہ الرحمن رحیم الحمد للہ مثنى وثلاث نسولہ سب یزی الخلق ما يشاء یش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 یفقو قولی ان اللہ کل شہ قدیر کیا مطلب ہے اس کا مسئلہ کون سی چیز پر فرشتوں کی تخلیق پر ان کے پر ان کی ساخت اور بنانے میں اور ان سے کام لینے میں اور ان کی جو تعداد ہے ان کی کثرت اور پھر ان کا سائز بہت ہی امیزنگ چیز ہے اور یہاں جاتا نا یہ زید و فرخل کلمایشہ وہ تو بتایا ہی نہیں کہ کتنا اضافہ جب سب کچھ ختم ہوگا تو ان کی بھی ہو جائے گی یعنی کل من علیہ فان میں سب ہی پھر شامل ہو جاتے ہیں لیکن جب تک ان کے کام ہیں جس کام کے لیے ان کو بنایا گیا ہے جب تک وہ کام ہو رہا ہے تو وہ بھی موجود ہے وہ تو اللہ تعالی نے ان کو مقرر کیا اور پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گے سور پونکنے والے بھی ختم ہو جائیں گے بس صرف ایک اللہ ہی کو بقار یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں کل بھی ہم نے پڑھا اور آج بھی انشاءاللہ شاء اللہ پڑھنے کی اور میں جب پڑھ رہی تھی ان کے بارے میں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا رول ہے ابھی ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو وہاں سے یہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر پیدائش کے بعد حفاظت کا کام اور پھر ہمارے اعمال لکھنے کا کام تو موت کے وقت جان لینے بھی وہی آتے ہیں اور پھر قبر میں بھی وہی پھر قیامت کے دن اٹھیں گے تو پھر ساتھ ہو لیں گے تو ہماری زندگی کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق ہے یعنی اگر آپ غور و فکر شروع کریں تو آپ کس وقت تنہا ہوتے ہیں ان کے بغیر ہر جگہ ہی آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں صرف اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب آپ بے لباس ہوتے ہیں تو اس سے شکر کی کیفیت کی بھی پیدا ہوتی ہے اور دل میں ایک اطمینان اور امن بھی آتا ہے کہ اللّہ تعالیٰ نے ہمارے محافظ بنائے جو مختلف چیزوں سے حفاظت کر رہے ہیں ورنہ اگر ہمیں اپنی حفاظت کے لیے خود انتظام کرنا پڑتا تو کتنی مشکل ہوتی یعنی یہ خاموش خدمتگار ہیں جو بغیر کسی معاوضے کے آپ کا کام کر رہے ہیں آپ کی آنکھوں کی حفاظت آپ کے جسم کی حفاظت آپ کے بہت سی چیزوں کی حتیٰ کہ بہت سے کاموں میں مددگار بھی ہوتے ہیں تو آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں تو اگر ایک اوورال پکچر آپ دیکھیں کہ یعنی پورا جو فرشتوں کی جو ڈومین ہے یا یعنی جو فرشتوں کا ایک عالم ہے عالم الملائکہ جنہیں کہہ سکتے ہیں آپ حیران کن ہیں اور ان کی استقامت کو دیکھ کر عمل پر استقامت بھی آتی ہے یعنی ہمارے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے سامنے نظر تو نہیں آتے لیکن وہی کے ذریعے ہمیں ان کی جو صفات پتہ چلی ہیں ان کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح دوڑ دوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابے کر رہے ہیں اور, اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کسی پہ ترس نہیں کھانا وہاں ترس نہیں کھاتے کائنات کے نظاموں سے لے کر ایک ایک انسان اور ایک ایک مخلوق کے ساتھ جس طرح مقرر ہیں وہ حیرانی ہوتی ہے تو ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کوئی بتائے گا کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے ان کے وجود پر ایمان لانا گڈ ان کے جو اعمال ہیں یا ان کی جو صفات ہیں ان کو ماننا کہ وہ کام کرتے ہیں یا ان کی کچھ صفات ہیں کچھ خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو ماننا اور وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے ہم نے دیکھی تو نہیں ہوتی قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں. جی اور جب وجود پر ایمان لائیں گے تو اس بات پر بھی ایمان ہوگا کہ ان کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے مجموعی طور پر بھی جو ان کے افعال اور صفات ہیں ان کو ماننا اور خصوصی طور پر جو ہم سے متعلق ہیں براہ راست ان پر توجہ کرنا لیکن یہ کہ وہ اجمالی اس میں آ ہی جاتا ہے سب کا ان کی تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور پھر یہ جن کے نام اللہ نے ہم کو بتایا ان کے ناموں کے ساتھ ان کو ماننا یعنی ان کے ناموں کو بھی ماننا کہ جبریل نام کا فرشتہ ہے اسرافیل ہے کچھ قوموں نے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا اللہ کا شریک قرار دے دیا تو اس کی نفی کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس کو نگیٹ کرتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ ان کا کوئی جینڈر نہیں ہے مرد اور عورت کی شکل میں وہ اس سے بالا ہے ٹھیک یعنی جو جو امال ہمیں معلوم ہیں ان کے جب وجود پر ایمان لائیں گے تو ان کے امال کے اعتبار سے ان کے ناموں کے اعتبار سے ان کی خصوصیات اور ان کے کاموں کے اعتبار سے ہوگا ایمان بالغیب کا ایک حصہ بھی ہے جی ان کی کوئی تصویر کشی کرنا یا ان کا کوئی نقشہ بنانا یہ بھی جائز نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تاکہ باقی حصہ بھی مکمل ہو جائے اسرائیل علیہ السلام موت یعنی روح قبض کرنے کا کام ان کے سپرد ہے قرآن مجید میں ان کا نام ملک الموت بیان ہوا ہے ارشاد باری تعلی ہے کل یا تو بکم سورت السدا ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا نمبر پانچ فرشتہ موت کے معاون فرشتے یہ دو قسم کے ہیں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے یہ دونوں فرشتے فرشتہ، اجل کے خصوصی معاونین ہیں یعنی ہیلپرز ہیں یہ یعنی پوری ایک آرگنائزیشن ہے جو اس کام پر متعین ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے حتیٰ ادا جاد تو رسولنا فرتون سورت الام آیت 21 یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتا نہیں کرتے قرآن مجید میں موت کے ان فرشتوں کو انا اور انا شفوت کہا گیا ہے انا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو انتہائی سختی شدت اور عذاب دے کر کھینچتے ہیں جبکہ انا شفوت سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں جو اہل ایمان متقی لوگوں کی ارواح کو نہایت نرمی اور محبت سے نکالتے ہیں نمبر چھ روح لے کر والے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح جب نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں آسمان والے کہتے کیسی کہ پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے اللہ تجھ پر اور اس کے بدن پر احمد نازل کرے جس کو تو آباد رکھتی تھی روح جسم کو آباد رکھتی اس کے بعد پروردگار کے سامنے اس کو لے جایا جاتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کو اخیر وقت تک کے واسطے سدرت المنتہا میں لے جاؤ اور کافر گرو جس وقت نکلتی ہے آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان والے کہتے ہیں کیسی کہ خبیس رو زمین کی طرف سے آئی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اخیر وقت تک کے واسطے اس کو جین میں لے جاؤ صحیح مسلم نمبر سات منکر نکیر وہ فرشت جو مرنے کے بعد آدمی سے تین سوالات کرتے ہیں منکر نکیر ہے منکر نکیر کا مطلب ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہاں سے مسکرائیں یا ترس کھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اوپر سے مٹی ڈال کر لوگ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں تو مردے کے پاس دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں ان میں سے ایک منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے وہ سوال کریں گے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے تیرا قبلہ کون سا ہے تیرے بھائی کون ہے تیرا امام کون ہے تیرا دستور کیا ہے تیرے امال کیا ہیں وغیرہ جس مومن متقی کو اللہ نے توفیق بخشی اور ثابت پر قائم رکھا وہ ان سے پوچھے گا کس نے تمہیں مجھ پر یہ اختیار دیا ہے کس نے تم دونوں کو میرے پاس بھیجا ہے یہ سوال اللہ کے پسندیدہ علماء ہی کر سکیں گے چنانچہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہے گا یہ سچ کہتا ہے ہماری سختی سے بچ گیا ہے تو مومنوں نے جواب میں کہے گا میرا رب اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اسلام میرا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے کابۃ اللہ میرا قبلہ ہے تمام مومن میرے بھائی ہیں قرآن میرا قائد اور امام ہے سنت رسول دستور ہے میں نے کتاب اللہ پڑھی میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی من کر یہ سن کر کہتے ہیں تم نے سچ کہا صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ جناب رسالت معاب کے متعلق تم کیا کہتے ہو مومن جواب دے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ دونوں کہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے پھر اس کی قبر ہر طرف سے ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور قیامت کے لیے اس کی قبر کو راحتوں اور روشنی سے بھر دیا جاتا ہے تب مردہ کہے گا مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دو تاکہ میں ان کو اپنی سرگزش سناؤں وہ دونوں کہیں کہ جس طرح ایک دلہن سوتی ہے جسے اس کا خامندی جگا سکتا ہے اسی طرح تم قیامت تک آرام کرو اور اگر مرنے والا منافق ہوتا ہے تو وہ ہر سوال پر شور مچاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ جو کچھ کہتے تھے میں وہی کرتا تھا مجھے نہیں معلوم فرشتے کہیں گے ہم علم تھا کہ تو یہی کہے گا پھر زمین سے کہا جائے گا کہ مل جا زمین باہم مل جائے گی پھر اس کے سبب اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی یعنی باہم بھیج جائیں گی اور تا قیامت اسے یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا تنگی کا دیکل مقام نمبر آٹھ حاملین عرش یہ تعداد میں چار ہیں حامل کہتے ہیں نا اٹھانے والے کو حاملین جمع ہے اس کی حاملین عرش یہ تعداد میں چار ہیں قیامت کے دن ان میں مزید چار کا اضافہ ہو جائے گا اور ان کی تعداد آٹھ ہو جائے گی قرآن مجید میں اللہ عرشہ و منہ لہو یو سب بیہ بہم درب امین بیہ وسطردین جو فرشتے ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں حاملین نے عرش نمبر ایک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں نمبر دو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نمبر تین ایمان لانے والوں کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اسی طرح وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَا سُورَةِ الْحَاقَّ اور تمہارے رب کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گئے یعنی قیامت کے دن نمبر نو رضوانِ جنت یہ جنت کے دربان ہیں علاوہ عزی جنت میں موجود ہور و غلمان اور جنت کی نگرانی بھی ان کے ذمہ ہے۔ ان کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں اشاہد باری تعالی ہے۔ فالملائکه تدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فاما عقب الدار سوره الرعد اور رحمت کے فرشتے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے فرشتہ دوزخ نمبر 10 دوزخ کے انتظام کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں ان پر 19 داروغا یا سردار ہیں اللہ کی طرف سے یہ دو زخمی کو عذاب دینے پر معمور ہیں فرمان ہے فرمان الٰہی ہے کفرو سور مدت ٹو تھرٹی ون میں عقریب اسے دوزخ میں داخل کروں گا اور تم کو کچھ خبر ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے وہ آگ ہے جو نہ باقی رکھے نہ چھوڑے گی اور وہ بدن کو جلسا کر سیاہ کر دے گی اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں اور ہم نے دوزخ کے نگہبان فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کی گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے جہنم کے انیس دارغوں کے سب سے بڑے سردار کا نام مالک ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے ارشاد باری تعالی ہے زخرو سیونٹی اور وہ پکاریں گے امالک تیرا پرور ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے فرشتے کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ تو ہمارے لیے کچھ کر سفارش نمبر گیارہ کرامن ہیں عزت والے معزز کاتبین لکھنے والے ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہی اس کو لکھتے ہیں دائیں کندھے پر نیکی اور بائیں کندھے پر بدی کا اندراج کرنے والے فرشتے مقرر ہیں اور ہر آدمی کے اعمال کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اور بے شک تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو با عزت ہے اور تمہارے اعمال لکھنے والے ہیں آپ نے فرمایا نماز کے اندر بندہ چونکہ اللہ سے مناجات کرتا ہے اس لیے سامنے کی طرف یہ دائیں طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں طرف یا قدموں کے نیچے تھوکے اس لیے کہ دائیں طرف نیکی کا فرشتہ نیکیاں درج کرتا ہے اس فرشتے کا احترام کرنا چاہیے پہرے دار فرشتے نمبر بارہ یہ وہ فرشتے ہیں جو دن رات انسانوں اور ان کے اعمال کی حفاظت اور نگرانی کر رہے امال اور خود انسانوں کی ان انسانوں کی بھی اور ان کے اعمال دونوں کی اور ان کو بہت سی آفتہ اور بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں چنانچہ چاد باری تالا ہے ممبئی نے یاد ہی وہ من ومن خلف ہی صورت الراد اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں کس کی عیسائیت کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو پھر جو تکلیف پہنچنی ہو پہنچ جاتی مجاہد کہتے ہیں خدا کے یہ فرشتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے شریر انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں سے انسانوں کی حفاظت کرتے کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں تو بالکل بے ہوش ہوتے ہیں نا کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون پاس سے گزرا کون دیکھ رہا ہے کوئی کیا کرنے والا ہے کچھ بھی تو اپنی خبر ہوش نہیں ہوتی تو سو کون حفاظت کر رہا ہوتا ہے اور خصوصاً اگر آپ آئے تل کرسی پڑھ کر سوئے اور اگر آپ آخری آیات جو ہیں سورة البقرہ کی وہ پڑھیں یہ فرشتے انسان کے ایک ایک لفظ اور عمل کی بھی نگرانی کر رہے انسان کوئی لفظ نہیں بولتا مگر وہاں ہمارا ایک حاضر محافظ موجود رہتا ہے دیکھیں اگر اللہ ان کو دماغ ریڈنگ کی اجازت دے دے تو کیا مشکل ہے ان کو اگر خاص قسم کی کوئی صلاحیت دی گئی ہے تو اس کا غیب سے تو تعلق نہیں صلاحیت ہی ہے نا جسے جس اگر شیطان کو اجازت ہے کہ خون کے اندر دوڑ لے تو فرشتوں کو بھی اجازت ہو سکتی ہے کہ ہماری جو برین ویوز ہیں ان کو سٹڈی کر لے کہ یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس حفاظت کا مطلب کیا ہے بیسیکلی یہ جو محافظ فرشتے ہیں نا ان کے بارے میں ایک اپینین تو یہ ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جو ان علیکم لحافظین کرام کاتبین حافظ بمان نگران یعنی واچ کر رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں اور اس کو پھر لکھ لیتے ہیں ٹھیک نمبر 13 فرشتہ تقدیر انس بن مالک بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے رحم مادر پر جس فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے وہ عرض کرتا ہے پروردگار نطفہ یعنی میں بناؤں پروردگار بستہ خون یعنی کہ خون پروردگار لوثڑا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کی بناوٹ مکمل کرنی چاہتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے پروردگار یہ لڑکا ہے یہ لڑکی نہیں اللہ کے حکم کے مطابق پروشیپ ملتی یہ نیک وقت یا بد وقت رسک کیا ہے عمر کیا ہے اس طرح کی یہ باتیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دی جاتی اور یہ کام بھی فرشتہ کر رہا ہوتا ہے نمبر چودہ پہاڑوں کے نگران ان فرشتوں کے ذمہ پہاڑوں کی نگرانی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارشاد ہو تو پہاڑوں کی چوٹیوں کو ملا کر ان گستاخوں کو چکنا چور کر دیں جو طائف کے لوگ تھے ان کی طرف اشارہ ہے. نمبر پندرہ گشت کرنے والے فرشتے گھومنے پھرنے والے جن کو ملائکت سیارہ کہا جاتا ہے بعض فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں اہل ذکر کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور جو کوئی دنیا کے گوشے میں درود و سلام بھیجتا ہے اس کا حدیہ عالم برزخ میں جا کر دربار رسالت میں پہنچاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداوند عالم کے کچھ فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور وہ ذکر کی محفلوں کو بھی گھیر لیتے ہیں دعا کرنے والے فرشتے نمبر سولہ کچھ فرشتوں کا کام یہ کہ وہ مومنین کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کے اوپر سے پشت قبول ہوتی جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے تو وہ مقرر فرشتہ جو اس کے سر کے پاس پڑا ہوتا ہے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی اتنا ہی کبھی میں محسوس ہوا کہ ہمارے پاس بھی ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دوہرا رہا ہے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو ہم کسی کے ساتھ خیر خائی کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی ہمیں گالیاں دے رہا ہو تو اس کا بھی جواب دیتے قرآن مجید اور سنت نوی سے فرشتوں کے بہت سے خواص اور صفات کا علم ہوتا ہے نمبر ایک حیا شرم و حیا اس مخلوق کا امتیاز ہے اس کا اظہار فرشتے اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ نے اظہار کی توفیق بخشی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی حیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرم کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے صحیح مسلم. احساس اذیت۔ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے آپ نے فرمایا کوئی شخص پیاز لہسن اور گننا کھا کر ہماری مسجد میں نہ آئے کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو اذیت ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی نیز فرمایا جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے المر المرجان فرشتوں کے ان گھروں میں نہ جانا ان مکرو چیزوں سے انہیں کراہت اور ازیت پہنچانے کی دلیل ہے اللہ کی بندگی اللہ کی بندگی فرشتوں کا مشغلہ ہے اس کی حمد و ثنا کا وظیفہ ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے یسبحون اللیل و النهار لا يفطرون سورۃ الانبیاء وہ رات دن اس کی پاکیزگی بیان کرتے اور کمی نہیں کرتے سورۃ النحل ایت 49 میں ارشاد فرمایا اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں سب اسی کو سجدہ کرتے اور فرشتے بھی اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے سورۃ الانبیاء ایت 28 میں فرمایا وہ ہم من خشیتہ مشفقون نمبر فور نافرمانی سے اجتناب فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ لمحہ بھر کے لیے اپنے کاموں سے غافل نہیں ہوتے لا اللہ, ما امرهم ما التحریم آیت سکس. اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے نمبر پانچ اللہ کے خاص بندوں سے محبت فرشتے محبت بھی کرتے اور اس کا اظہار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو حکم ہوتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام اہل آسمان کو پکار کر کہتے ہیں باری تعالی فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہے لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو سنانچی آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین پر بھی اس کو قبول عام حاصل ہو جاتا ہے بخاری کتاب و دعا اور بد دعا کرنا فرشتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی ایک دعا یہ تابو و تبا عذاب وکم الجہم سورتن سبن اے ہمارے ربتو رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے ان کو بخش دے اور ان کو دوزہ کے عذاب سے بچا لے اور جن پر خدا کی لانت ہوتی ہے فرشتے بھی ان کے لیے لانت کرتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين البقره 161 بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے ہیں یہی وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ایمان بالملائکہ کا سمرہ نمبر ایک فرشتوں پر ایمان لانے سے اللہ کی عظمت کا شعور بڑھتا اس کی رحمت کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے مومنوں کے لیے دعا اور استغفار کرنے اور مومنوں کو ممکنہ حد تک گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتوں کو معمور کر رکھا ہے نمبر دو انہی کی موجودگی کی وجہ سے انسان کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ میرا قول اور فیل لکھا جا رہا ہے نمبر تین فرشتے جہاد میں جرت اور شجاعت کا باعث بنتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کو میدان جہاد میں ہر وقت یہ تصور رہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے مجاہدین کی مدد کر رہے ہیں. نمبر مومن ان کی وجہ سے جنت میں لے جانے والے کام کرتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جن کو فرشتے سلام کریں گے اور جہنم میں کاموں سے بچتا ہے تاکہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جن کو فرشتے ڈانٹیں گے نمبر پانچ مومن ان کی شاری کو دیکھ کر خود بھی اتاد شار اور گناہوں سے بچنے والا بنتا ہے یعنی ہمارے لیے ایک اچھی مثال ہے ٹھیک ہے پہلی دفعہ کا جو ہے نا ہال کھا جائیں گے اور پھر دوسری دفعہ یہ کہ سب ختم ہو جائیں گے اور تیسری دفعہ یہ کہ جب سب اٹھائے جائیں گے اٹھنے کا اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کریں سوال ہے کہ کیا عام انسان فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں انسانوں کی شکل میں جب وہ آتے ہیں یا کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جن سے وہ یعنی کہ کوئی چیز ایسی جسے جس خوشبو آ سکتی ہے یا پھر کوئی غیر معمولی چیز آس پاس ہو رہی ہے جسے جس محسوس ہو سکتے ہیں لیکن اپنی اصل شکل میں تو صرف قیامت کے دن ہی نظر آئیں گے جی دیکھیے لوہے محفوظ میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں جیسے پران مجید بھی اول سے ہی موجود تھا اب وہاں سے آسمانی دنیا پر آیا پھر اس کے بعد زمین پر آیا اسی طرح انسانوں کی روحیں بھی آلریڈی کریٹڈ ہیں وہ جب آتی ہیں اور انسانوں میں جاتی ہیں اور تو وہ ساری چیزیں لوہے محفوظ میں تو ہر چیز کا ریکارڈ ہے اب مثال کے طور پر جو سال کا جو بجٹ اترتا ہے لغت القدر کو کس نے مرنا ہے کس نے جینا ہے کیا ہونا ہے تو وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کو ایک مخصوص حصے میں کام کرنے کے لیے وہ انفارمیشن اس پیریڈ کے لیے دے دی جاتی یا ان کی ڈیوٹی اسائن کر دی جاتی اور وہ انفارمیشن وہاں سے مین جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیٹا روم جو ہے وہاں سے اس حد تک صرف اس کی کاپی ان کو دے دی جاتی کہ یہ جا کے کرو اتنی انسٹرکشنز اصل کیا ہے وہ سب وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ سب چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہم صرف قیاس ہی کر سکتے ہیں نہیں ابھی تو پڑھا ہے ہم نے ملک الموت کے ساتھ معاون فرشتے ہیں وہ دیکھیے ایسا ہے نا کہ جیسے اس کے پاس پوری پلاننگ ہے کہ کس کس کو مرنا ہے مثلا آج کے دن تو وہ اس جگہ پر ویسے ویسے فرشتے بھیج دیتا ہوگا ٹھیک ہے وہ آگے سے ڈیلیگیٹ کرتا ہے نا کام کو اور سپروائز خود کرتا ہے کہ کیا ہوا اینڈ آف دا ڈے کسی بھی ریسپونسبل شخص کا ہی کام ہوتا ہے نا جیسے انسانوں میں جو کسی بھی مثلاً کسی بھی یا کسی بھی کام کا جو امیر ہوتا ہے کی ذمہ دار ہوتا ہے جب کوئی کام خراب ہوتا ہے تو بھی اس کے ذمہ پڑتا ہے اچھا ہوتا ہے تو بھی اس کے ذمہ پڑتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں سب کچھ اس نے خود کیا یعنی اس کا کام کیا ہے ڈیلیگیٹ کرنا اور سپروائز کرنا اصل میں ان سب باتوں کے جواب میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے میں اپنی طرف سے کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتی اور نہ میرے پاس کوئی ذریعہ کہ میں آپ کے لیے وہاں سے وہ علم سیکھ کر آ جاؤں جس کا سور صرف وہی ہے اور میں بھی اسی کے محتاج ہوں جو لکھا ہوا ہے وہ تو پڑھ کے لا سکتی ہوں لیکن اس کے علاوہ نہیں پھر ہم اندازہ کر سکتے کہ ہاں ایسا ہوتا ہوگا اور پھر یہ کہ ان کی کپیسٹی اتنی زیادہ ہے مثلاً اگر آپ یہ سمجھتی کہ ملک الموت ہر بندے کی خود ضرور نکالتا ہے تو جیسے جبریل کے چھ سو پر ہیں تو معلوم نہیں ان کو کیا کیا آلات دیے گئے ہوں گے دنیا میں انسانوں نے انسانوں کو مارنے کے لیے کیا کچھ نکال لیا یعنی اب جو ٹارگیٹڈ چیزیں بھیجی جاتی ہیں بندے کے اوپر جا کے لگے یا اس علاقے پہ اور یہ سب کچھ آٹومیٹک ہونے لگا ہے تو کیا یہ تو انسانوں کی کوششیں اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا بڑا ہے کتنا اسٹرانگ ہے اس کی طاقت کتنی بڑی اور وہ اپنی مرضی سے جس اپنے انتظام کے لیے اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں اب مثلا میں حامل عرش کی بات کرنے لگی تھوڑا سا کہہ رہی ہوں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ تھوڑی سی اور گسط لے آئے اپنے علم میں پھر شاید باتیں مزید سمجھنا آسان ہو ٹھیک ہے چند باتیں اور پہلی فرشتوں کی تخلیقی کے متعلق بات کروں گی کہ انہیں کی تخلیق کس قسم کی ہے ان کی قد و قامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ وہ کیسا ہے پتہ ہے آپ کو کیسا ہے وہ سنو داؤد کی روایت ہے اس میں آتا ہے کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ اپنا بھی دیکھ لیں اور اس کا بھی دیکھ لیں سات سو سال کی مسافت تک ہے صرف اتنا کتنے ہیوج ہوں گے کتنے بڑے ہوں گے اور ان کے اندر طاقت کتنی ہوگی اور قوت کیا اور اللہ اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا یہ صرف ایک فرشتے کی ایک چھوٹی سی جگہ کی ڈسکرپشن دی گئی ہے حدیث میں تو ہم ان کو انسانوں پہ نہ قیاس کریں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی لمیٹڈ پاورز ہیں یا لمیٹڈ اس کا اسکوپ ہے تو شاید اگر ہم مثلا ملک الموت کو کہتے ہیں وہ سب انسانوں کی بیک وقت کیونکہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ایک وقت میں ہزار بندے مر رہے ہیں تو ہزار جگہ کیسے ہوتے ہیں اللہ عالم ہو بھی سکتے ہیں کیا پتہ ان کو ہزار آنکھیں دی گئی ہو ہزار ہاتھ دیے گئے ہوں اللہ جانتے ہیں بتایا نہیں گیا ہمیں تو اس لیے ایمان بالملائکہ کا مطلب کیا کہ میں نے سپیسیفکلی دوبارہ آ جا کے کہہ کہ ان کے جو اعمال ہیں ان کے جو کام ہیں جیسے اب بتائے گئے کہ وہ کرتے ہیں ویسا ہی ماننا کہ ہاں وہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو اس کے لیے بنایا ہے پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب کام دیا تو اتارٹی بھی دی ہے طاقت بھی دی ہے وسائل بھی دیے ایک اور حدیث سے فرشتوں کی طاقت کا پتہ چلتا ہے یہ تو قدو قامت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبری اپنی انگلی کے اشارے سے انگلی کے اشارے سے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور راغ کو اس سے باندھا صرف اشارہ ہم تو یہ جتنا مرضی اشارے کریں کچھ بھی نہیں ہوتا ہماری کیا طاقت مجال جی ان کے ٹریولنگ ٹائم آپ دیکھیں اب تو جو ہماری نالج کے مطابق بھی جو کائنات کی وسط ہے وہ انبیلیویبل حد تک ایک وسیع ہے لیکن فرشتے اس پہ کتنی تیزی سے ٹریول کرتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں ان کے پھر طاقت کتنی اگر ان کی سپیڈ کتنی ہوگی یہ لائٹ اور دنیا کے جتنے بھی پیمانے سب فیل ہیں اس کے آگے تو صرف انگلی سے اشارہ کر کے پتھر میں سراخ کیا اور براق کو اسے باندھ دیا پھر ان کے پروں میں طاقت جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو قومی لوت کی بستی تھی اس کو جب انہوں نے اٹھایا تو بس ایک ہلکا سا پر مارا اور پوری بستی اٹھا کے اوپر لے جائی گئی اور پھر وہاں سے واپس پلٹائی گئی پھی گئی نیچے اسی طرح زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین میں گڑا کر دیا بس ایسے ہی پر مارا یا پھر ایڑی ماری تو وہ پورا گڑا ہو گیا جہاں سے پانی نکلنے لگا مکہ کی زمین آپ کو پتا کیسی ہے ہے کتنی سخت پتریلی وہ ایک طرح سے پتھر میں انہوں نے کچھ مارا ہوگا اور وہ کتنا بڑا گڑا ہوگا کہاں ہوگی پانی کی سطح کہاں سے نکل آیا پانی صرف ایک اندازے کر سکتے ہیں طاقت کا پھر آواز کی طاقت اس سلسلہ صحیح کی حدیث ہے پچھلی صحیح بخاری کی تھی جو زمزم کی تھی ابن عباس کہتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا راد بادلوں کی گرج یا کڑک کے متعلق ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا راد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادلوں کے معاملات ہیں اس کے ہاتھوں میں آگ کی تلوار یا کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہانکتا ہے وہ کہنے لگے پھر تو یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے آپ نے فرمایا یہ اس کی ڈانٹ کی ہے وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ اس کے حکم کے مطابق چلیں یعنی اس طرف ان کو دکیلتا ہے ہم اسے جس طرح بھی تعبیر کریں کہ وہ ان کے درمیان رگڑ ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے لیکن بہرحال تصویر بھی کرتے ہیں سب بے حرا دے ہم ول بہرحال یہ بھی حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اس کا نام ہی کڑک ہے ٹھیک فرشتے کا نام ہی کڑک ہے جیسے جبریل بھی نام ہے تو اگر اس کا نام اگر کڑک ہو اور اس کی آواز ہو اور کبھی آپ نے کڑک سنی ہے کتنی شدید ہوتی ہے وہ چلیے یہ بات آپ کو عجیب لگی لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بادلوں پہ فرشتے مقرر ہیں معلوم ہے نا اور وہ کیا کرتے ہیں بادلوں کو ہانکتے ہیں اور جدھر چاہیں ہانک کے لے جاتے ہیں اور میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ روز صبح دیکھا کریں ہوا کدھر سے چل رہی ہے آج ہوا کدھر سے آ رہی آپ نے نوٹ کیا کہ ہر روز ایک نئی ڈائریکشن ہوتی اور پھر ہم تو ایک چھوٹی سی آنکھ سے وہ دور سے دیکھ رہے تھے نا مندر اگر آپ جب جہاز پہ جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں تو حیران کن میرے پاس ایک تصویر جو میں نے خود کھینچی ہوئی ہے ایک سفر پہ بلیو می سمندر کے ساتھ ساتھ بادلوں کی ٹکڑیاں اس طرح جا رہی ہیں اور بیچ میں دو سمندر ملے ہوئے اس کے اندر سے گزر کے جا رہی ہیں لٹرلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے آگے آگے کوئی جا رہے اور یہ سارے پیچھے سے فالو کر رہے ہیں اللہ عالم کیا ہو رہا تھا لیکن امیزنگ پکچر اور بازوقعت وہ جو آتا ہے نا بادلوں میں جو پہاڑ ہے برف کے اور جو وہ بھی ایک کے اوپر ایک بادل اتنے اونچے دور دور تک حیران کن شکلیں ہوتی ہیں تو بہرحال وہ ان کو ہانکتے ہیں اب یہ بھی ہے کہ وہ ان کو مارتے بھی ہیں کہ ادھر چلو تو ان کے وہ کوڑے کی آواز ہوتی ہے یا وہ مار کی آواز ہوتی ہے اللہ عالم رشتے تو جان بھی نکال لیتے ہیں اس لیے کسی انسان کو فرشتہ سوچ سمجھ کے کہیے لوگ کہتے ہیں نا فلاں تو معصوم فرشتہ ہے تو میں کہتی ہوں پھر بھی احتیاط برتی ہے فرشتے جان بھی نکال لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ایسا کانسیپٹ وابستہ کر دیا نا کہ وہ معصوم سے جیسے ادھر ادھر ادھر سیر کر رہے ہیں کرتے کچھ نہیں اب جو فرشتے قبر میں مارتے ہیں وہ جو لوہے سے مارتے ہیں اس کی جو آواز ہے اس مار کی بھی وہ ہم نہیں سن سکتے اور اس سے جو چیختا ہے انسان وہ بھی نہیں ہم سن سکتے اگر وہ سن لے انسان تو بے ہوش ہو جائے زندہ نہ رہ سکتے اور معلوم نہیں کیا کچھ ہوتا ہے جو ہمیں سنوایا نہیں جاتا پھر انسانوں کو اٹھانا طلحہ کہتے ہیں کہ عہد کے دن مجھے تیر لگا تو میں نے اس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے فرشتوں کی خوبصورتی آپ کے ذہن میں کوئی تو پکچر ہوگی نہ فرشتے کی ہر انسان کے ذہن میں یا تو بچپن سے جو سنا ہوتا ہے یا پھر کبھی آپ کسی چرچ میں گئے ہو تو وہاں جو تصویریں بنی ہوتی ہیں فرشتوں کی تو وہ ذہن میں ایسی بیٹھ جاتی ہیں اور آپ نہ بھی چاہیں تو وہ بلا وجہ وہ جب آپ فرشتے کی بات سوچے تو وہ تصویر آ جاتی ہے کتنا بھی کورچ کے نکالیں شاید اسی لیے تصویریں بنانے سے منع بنا کیا گیا ہے یعنی ہاتھ سے ڈرا کرنے سے کیونکہ جو دیکھا ہی نہیں تو کس کی ڈرائنگ کر رہے ہیں تو بہرحال ان کی اصل تو اللہ ہی جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرت المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا ان کے چھ سو پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے ان پروں کے اوپر موتی اور یاقوت تھے وہ کتنے خوبصورت پر ہوں گے نا ذرا سوچئے ہم اپنے کچھ ایسے ڈریسز پہ تھوڑا بہت کچھ لگا کے تو پیسے باہر ہونے لگتے ہیں کہ شاید ہم بڑے آرٹسٹ ہیں اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے جو ابن جریر کی ہے جسے البانی نے صحیح کرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا کہ وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزے پر بارش کے قطرے ہوتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا تھا نا یعنی جیسے گھاس کے اوپر شبنم کے قطرے ہوتے ہیں نا تو ان کے پاؤں کے اوپر اسی طرح موتی تھے لگے ہوئے ڈیو ڈراپس جس کا کتنے خوبصورت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس دروازے سے یمن کا ایک بہترین آدمی آئے گا اور اس کے چہرے پر کسی فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کا اثر ہوگا تو جریر داخل ہوئے اور ان کا چہرہ انتہائی خوبصورت تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات فرشتے جو ہیں وہ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں یہ صحیح اور ادب المفرد کی روایت فرشتوں کی خوراک کیا ہوگی مسئلہ yes, یس حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے یعنی تسبیح اور تکبیر اور تحمید اور تحلیل یہ تسبیحات اتنی اچھی ہیں کہ تھکاوٹ سے بھی انسان کو آرام دیتی ہیں غم سے بھی نجات دیتی ہیں اور اسی طرح بھوک کا بھی علاج ہے اور دجال کے مقابلے میں تسبیحات کے ذریعے ان کو ایک انرجی بھی ملے گی نا اللہ کے ذکر سے دیکھیے انسان ہمیشہ کمزور اس وقت پڑتا ہے جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے اس میں کمی آ جاتی یا کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ چیز ضائع ہو جاتی یا اس کے اثرات ضائع ہو جاتے پھر ہے فرشتوں کی گفتگو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کو کون سا کلام زیادہ پسندیدہ ہے آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے کون سا سبحان اللہ وبد ہی جب صورت اللہ نام اتر رہی تھی تو اس وقت بھی فرشتوں کا ایک گروہ ہے مسلسل یہ تصویر پڑتا رہا میں سوچ رہی تھی جب یہ ساری چیزیں جان کر پتہ تو ہوتا ہی ہے کچھ نہ کچھ لیکن وہ جب اکٹھے ایک جگہ پڑھتے ہیں تو اور احساس ہوتا ہے نا کہتے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جنوں کی اور پریوں کی اور جھوٹی کہانیاں سنانے کی ہے ضرورت جب اتنا میٹر موجود ہے فرشتوں کے بارے میں اور وہ سچائی پر مبنی ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے اور اس پر ایمان لانے کے لیے ہمیں کہا گیا تو ہمارے ایمان دیکھیں ایمان کے لیے پہلی شرط علم ہے نا تو جب علم مکمل نہیں تو ایمان تو مکمل نہیں ہے پھر ناقص ہے جب ایمان ناقص ہے تو عمل بھی ناقص ہے کیونکہ پھر جب اصل چیز جی سامنے نہیں تو پھر ہم اپنے وہ شیطانی وسوسوں سے گھر کے اور چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور کسی اور رستے پہ چل پڑتے ہیں تو کتنا ضروری ہے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ ساری معلومات دیں فرشتوں کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے متعلق فرمایا کہ یہ ستائیسویں اور انتیسویں شب ہوتی ہے اور اس رات میں زمین پر آنے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی کثرت سے خصوصاً قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا نا کیا آتا ہے پڑھی آئے تنزل ملائکہ اس میں اترتے ہیں بزن رب ایسے نہیں آ جاتے کہ ایک جارہ چلو میں بھی پیچھے چلوں بے ازن جن کو اجازت ملتی ہے وہی اترتے ہیں منکل امر سلام پھر اسی طرح جہنم کو کھینچنے والے فرشتوں کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا اس دن جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی لگام ہوتے ہیں نا جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی جہنم کی ستر ہزار ہوں گی اور ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں کتنی بڑی بلا ہوگی پر وہ وجی ایوم ادم بھی اس دن جہنم سامنے لے جائے گی فرشتوں کے مراتے معذ میں رف بن رافع اپنے والد رفا سے جو بدر میں شریک کے روایت کرتے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ آپ بدر والوں کو کیسا سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں سے افضل یہ ایسا ہی کوئی دوسرا کلمہ فرمایا ان کی تعریف کی جبریل علیہ السلام نے کہا اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں تو فضیلت کس اعتبار سے کام کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی درجات ہیں جیسے باقی چیزوں کے مثلاً سال کی راتوں میں فرق ہے ہفتے کے دنوں میں فرق ہے سال کے مہینوں میں فرق ہے ہر ایک کا اپنا درجہ ہے انسانوں کے درجات ہیں تو یہ درجات کس بنیاد پر ہوتے ہیں بعض اوقات ایک تو اللہ نے بنا دی خلقی درجات ہے کسی کو بڑا بنا دی کسی کو چھوٹا بنا دی اور ایک ہے انسان کے حقیقی درجات جو اس کے ایمان اور عمل اور اخلاق کی وجہ سے ہوتے ہیں اور فرشتوں میں بھی ان کی ڈیوٹی کے اعتبار سے جبریل اور میکائل کا نام محمد بن عمر کہتے ہیں مجھ سے علی بن حسین نے فرمایا یہ اثر جو ہے حسن ہے مسند احمد میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کا نام عبداللہ اور میکائل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے ٹھیک ہے فرشتوں کے کام کیا کیا کرتے ہیں کچھ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا کچھ چیزیں تھوڑی سی اور نمازوں میں شریک ہوتے ہیں فرض نمازوں میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے جب پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یعنی نمازوں میں ساتھ شریک ہوتے ہیں اور امام جب آمین کہتا ہے تو تم بھی کیا کہو آمین یعنی وہ آخری آج جو پڑھتا ہے نا تو پھر آمین کہو اس میں ایک اور بھی ہے صحیح بخاری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہ کہ جس کا یہ قول فرشتوں کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں. اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کے بعد فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں حمدن دن کفی رئی بن کیونکہ میں نے دیکھا کہ تیس سے زیادہ فرشتے آگے بڑھے ہیں جو اس کو اٹھانے کے لیے اللہ کے پاس لے جانے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ نمازوں کے اوقات میں خاص طور پر ان کا ایک جھرمٹ ہوتا ہے اور وہ اس وقت بھی حافظ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ابھی آپ پوچھتے لیتے نا وہ کیا حفاظت کرتے ہیں تو اس کی بھی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں نا کیا بولا کسی نے اور اس بول یا اس قول کو کیا مقام دیا جائے جیسا کو اللہ کی محبت کی بات کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اس کا شکر کرتا ہے اس کے منہ سے کیا نکلا اور اگر جھوٹ نکلتا تو کیا ہوتا ہے وہ کہاں جاتے ہیں کتنے میل دور چلا جاتا فرشتہ اس بو سے جو جھوٹ بولنے والے کے منہ سے نکلتی بیزار ہوتے ہیں تو ایک ان کا پسندیدہ ذکر ہے سبحان اللہ و پھر یہ کہ اللہ کی ہم پر کوئی ایک الفاظ ہم کہتے ہیں اس سے یہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات کچھ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا لیکن آپ کی موجودگی میں کہے گے تو آپ نے ان کو ریکمینڈ کیا پسند کیا اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں نا تو اب ایک بندے نے کہے تھے اور آپ نے دیکھا اس کا ادر پھر وہ کتنا ان کا مقام اور مرتبہ تو اسی طرح بعض دعائیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ قرآن مجید میں لکھی ہوں یا مسنون ہی ہوں اگر کسی عام بندے کے بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا مطلب ٹھیک ہے لیکن بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار کیا ہوا ہے یا اللہ سے کچھ مانگا ہوا ہے تو اس دعا کے ذریعے بھی اگر ہم مانگ لیں تو کوئی اس میں ممانت نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ دعا میں بعض اوقات کچھ روایات ضعیف ہوتی ٹھیک ہے تو ان روایات کو یکسر ترک نہیں کر دینا چاہیے بس یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ضعیف روایت ہے لیکن دعا اچھی ہے دعا کے الفاظ اچھے ہیں تو اس ذریعے سے دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے ہاں اگر دعا کے الفاظ شرکیاں ہوں تو پھر ان الفاظ کو دور سے ہی ترک کر دینا چاہیے یعنی مسلط دعا حاجت کے بارے میں لوگ بہت فنس کرتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے مان لیا ضعیف ہے اور ہم اس کو یہ سمجھ کے نہ پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے لیکن صرف اس لیے پڑھ لیں کہ اس کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں تو کوئی حرض نہیں ہے ان الفاظ سے دعا مانگی جا سکتی ہے یا ودا ضلع شل مجید یا فعال الما یرید تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے لسما الحسن ودار تو وہ اسمائے ہی تو ہے جن سے وہ پکار رہا ہے تو اگر کوئی شخص اس کے دل سے بس بے ساختہ نکل آئے دیکھیں جب انسان ڈیسپریٹ ہوتا ہے بعض بہت خوش یا تکلیف میں ہوتا ہے یا غم میں ہوتا ہے یا اللہ کو پکارنا چاہتا ہے تو بعض ایسے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں کہ جو آپ سوچ سمجھ کے لکھنے لگے تو لکھ ہی نہیں سکتے ان کو تو ان الفاظ کو اگر کوئی دوسرا شخص انہیں سے مانگنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اور ویسے بھی جس کسی روایت سے کوئی حرام حلال کا حکم نہ نکلتا ہو فضائل کے باب میں تو اس میں علما نے سختی نہیں کی. چلی, فرشتوں کے کام ان میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح وہ آمین کہتے ہیں اور کس طرح اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کیونکہ جب ہم سمے اللہ علم حامدہ کہتے ہیں تو وہ بھی ربنا کہہ رہے ہوتے ہیں اگر ہمارا بول ان کے ساتھ تین ایک جیسے کورس میں پڑھتا ہے دو کا کٹھا کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا نا کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور کہے اس میں بھی بات کی جو آپ نے کہی. آپ اس کو انسیڈینس کہتے ہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ یا ایک جملہ نکل رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک ہی وقت میں ایک ہی جملہ آپ کے منہ سے بھی نکلا بے ساختہ اللہ مربنا اور فرشتہ بھی بول رہا تو آپ کا اور اس کا میچ ہو گیا تو گنا معاف ہو گئے. پھر شہری کے وقت فرشتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا ایک مرتبہ سہری کے وقت حضرت حابس ساتھ تائی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا وہ فرمانے لگے کہ سہری کے وقت مسجد کے اگلے سم فرشتے نماز پڑھتے یعنی مسجدوں کو خالی نہیں چھوڑتے سمپل سی بات نمازی کی قرات سننا علی رضی اللہ عنہ نے مسواک کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قراس سنتا ہے اور اس کے قریب ہو کر کھڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے پھر جو قرآن کا وہ حصہ پڑتا ہے وہ فرشتے کے اندر چلا جاتا ہے لہذا تم قرآن کے لیے مسواک سے اپنے منہ کو پاک رکھو یہ صحیح ترغیب اور کی روایت ہے 215 جو بھی پڑھتا ہے یہاں عورت مرد کی تو بات ہی نہیں کہ کی بندہ کیا جائے بندہ جب مسواک کرتا ہے کیونکہ مسواک جو ہے وہ اس سے ویسے بھی نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے اور مسواق کر کے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اور اپنے اوپر لے آئیے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت خاص طور پر یعنی اس کے اس قرآن کو سمیٹ لیتے ہیں اپنے اندر لے جاتے ہیں حفاظت کرتے ہیں پھر نمازی کے لیے دعائیں کرنا ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر سلاد پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی سلاد یہ دعا ہے کہ اے اللہ اسے معاف کر دے اے اللہ اس پر رحم فرما اسی طرح اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا رہے تو فرشتے اس پر بھی سلاد پڑھتے ہیں اور ان کی سلاد یہی دعا ہے کہ اے اللہ اسے معاف فرما دے اے اللہ اس پر رحم فرما دے تو بہت سے لوگ تو بس نماز سلام کھیرتے ہی کہتے ہیں بس اٹھ کے بھاگے یہاں سے تو اس وقت تھوڑی دیر اگر بیٹھ جائیں اور جو بھی تسبیحات پڑھنی ہیں ذکر کرنا یہ دعا مانگنی ہے تو اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ویسے بھی ایک نماز کا جو اثرات ہیں وہ انسان کے اوپر آتے ہیں یک جو سوئچ کر جاتے نا آپ ادھر سے نماز پڑھی ادھر سے آپ گھوم گئے تو کیا ہوتا ہے وہ وہیں چھوڑ گئے جیسے جذب نہیں کیا کیا سمجھ آئی آپ کو بات فرشتہ تو وہاں دعا کرتا ہی ہے لیکن اگر اس بات کو ایک طرف بھی رکھا جائے تو بھی نماز کے سلام پھیرتے ہی دوسرا سلام ادھر گردن جاری اور کچھ لوگوں کا پاؤں اٹھا ہوا ہوتا ہے بچوں کا خاص طور پر دیکھا ہوگا نظر آ رہا ہے جیسے بچے ایک دم اٹھ گئے تو ان کو بٹھانا پڑتا ہے تو یہ اگر بات آپ ان کو بتائیں گے تو شاید تھوڑی دیر اور بیٹھ جائے ایک فیلنگ بھی آتی ہے ایک سکون کی ایک اطمینان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار نام لکھتے جاتے ہیں لسٹ بنتی پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں وہ بھی خطبہ سننے لگتا ہے پھر لوگوں کے لیے دعائیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل رحمت فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں ان اللہ وجل کا سفوف جو سف کو باہم ملاتے ہیں کیسے ملاتے ہیں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاو کندھے کے ساتھ کندھا ہو اور بالکل ان کو بھی دعا دیتے ہوں گے کہ یہ کتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے سبسیدی کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے دعا ترمزی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یقینا اللہ تعالی فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان یہاں تک کہ چوٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بلائی کی باتیں سکھاتا ہے یہ حدیث حسن ہے ٹھیک سحری کرنے والوں کے لیے استغفار کرنا ان اللہ و تو یو سلون السرین سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے بے شک سحری کرنے والوں پر اللہ تعالی رحمت کرتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ کھا رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں دعاؤں پر آمین کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر کی دعا کیا کرو بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں بد دعائیں نہیں دینی چاہیے اچھی باتیں منہ سے نکالنی چاہیے مثبت باتیں اچھا اسی طرح یہ کہ جب کو مر جاتا ہے نا اس کے بعد بھی جو باتیں کرتے ہیں اس پر بھی فرشتے ان کو بھی سن رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں ان کا دل مسجد میں لگتا ہے کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں یعنی باقاعدگی سے پابندی سے مسجد جاتے ہیں اور مسجد میں بیٹھتے ہیں جا کے اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں کہ وہ آج کدھر ہیں اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں اب اس سے فرشتوں کو پکارنا نہ شروع کر دیں کہ آئے ہماری مدد کریں مدد اللہ سے مانگے اور وہ بھیج دے گا فرشتوں کو بھیجنا ہے یا انسانوں کو بھیجنا ہے جس سے چاہے مدد کرے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے فرشتے دعائیں کریں تو ایسے کام شروع کر دیں کہ جس سے فرشتے دعائیں کریں ٹھیک ہے اگر مسجد والے کے لیے یہ فضیلت ہے تو ہو سکتا ہے جو لوگ روز قرآن پڑھنے آتے ہیں ان کی بھی یہی فضیلت ہو کہ جس دن وہ چھٹی کریں وہ جاتے ہوں گھر دیکھنے کے لیے کدھر ہیں हم? مسجد نصیر مسجد میں کیا کرتا ہے یعنی قرآن پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے تو جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ظاہر فرشتے سے محبت کرتے ہیں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر رستے میں ان کے پر بچھاتے ہیں اپنے پر جھکا لیتے ہیں لتا کا ایک, ایک معنی ہے نا کہ جھک جاتے ہیں ان کے لیے اچھا کچھ فرشتے لوگوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر باری باری آتے ہیں ان میں سے کچھ فرشتے رات کے اور کچھ دن کے ہیں یہ فرشتے نماز فجر اور نماز اثر کے وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر جو فرشتے تمہارے درمیان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ باوجود یہ کہ ہر چیز جانتا ہے ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چوڑا کیا کر رہے تھے میرے بندے وہ کہتے ہیں جس وقت ہم ان سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ ان کے حق میں گواہی ہوتی ہم؟ کتنا اہتمام کی ضرورت ہے قضا کر کر کے نہ پڑھیں اول وقت میں پڑھیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلے جائیں اور آپ بعد میں پڑھ گئے سورج غروب ہونے کے قریب جو منافع کی نماز ہوتی ہے والی پھر فرشتے لوگوں کو آزماتے بھی ہیں ابو ہرارا نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین لوگ تھے کون کون سے ایک کوڑی دوسرا, اندھا تیسرا گنجا اللہ تعالی نے چاہا ان کا امتحان لے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا وہ پہلے کس کے پاس گیا کوڑی کے پاس پھر اندھے کے پاس پھر گنجے کے پاس پھر ان سے ان کا حال پوچھا ان کا مسئلہ پوچھا پھر پوچھا, پھر پوچھا کیا چاہتے ہو پھر ان کی مدد کی اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو کیونکہ ایک نے گائے مانگی تھی ایک نے شاید بکریاں مانگی ایک نے ایک نے کیا مانگا تھا اونٹ مانگے تو وہ ان کو مل گئے پھر دوبارہ وہی فرشتہ بھیس بدل کے گیا کہ تم اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دو تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم نے اپنی محنت سے حاصل کیا تمہارے لیے کچھ نہیں صرف اندھے نے اس کو ٹھیک کیا تھا نا اسے تو اس نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر جتنا چاہو تم اس میں سے لے لو تو پھر کیا ہوا اس کی نعمت باقی رہی اور باقیوں کی نعمتیں چھن گئی تو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ کس شکل میں کہاں ہمارا امتحان لے رہا ہو کس کے ذریعے ہاروت ماروت جو تھے وہ بھی کس لیے آئے تھے امتحان بن کے آئے تھے بے با بلا ہارو ماروت پھر اسلحہ پہن کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کی حفاظت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ وحتہو لا الہ قدیر مغرب کے بعد دس مرتبہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے سنن الترمزی کی روایت ہے نیک مقصد کے لیے گھر سے نکلنے والوں کے ساتھ رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہوتے ہیں جھنڈے والی کار میں ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا والے کام کے لیے نکلتا ہے فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی والے کام کے لیے نکلتا ہے شیطان اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور وہ گھر واپس آنے تک شیطان کے جھنڈے کے نیچے رہتا ہے یعنی اسی کے حکم مانتا رہتا ہے تو جب بھی گھر سے نکلے ضرور سوچ کے نکلے کدھر جا رہی ہوں کس کام جا رہی ہوں اچھے کام جا رہی ہوں برے کام کرنے جا رہی ہوں پھر ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں یہ فرشتے کچھ فرشتے سیارہ ملائکہ جو ہیں اور وہاں کے لوگوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کون کون آیا ہوا ہے مسجد میں شروع میں آنے والوں کی بھی اٹینڈنس ہوتی اور ذکر کی مجلسوں میں شریک ہونے والوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں وہ لمبی حدیث ہے نا جو بخاری میں ہی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ پرشتے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں رہتے ہیں پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں او ہمارا مطلب حاصل ہو گیا پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر امٹتے رہتے ہیں اوپر تک جن پھر مجلس ختم ہونے پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں ان کا رب ان سے پوچھتا حالانکہ وہ بندوں کو متعلق خوب جانتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے وہ جواب دیتے ہیں تیری تصویر پڑھتے تھے تیری کبریائی بیان کرتے تھے تیری ہمد کرتے تھے تیری بڑائی بیان کرتے تھے وہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا وہ جواب دیتے ہیں؟ نہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا اس پر اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر ان کا اس کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھے ہوئے ہوتے پھر کیسی تسبیح کرتے وہ جواب دیتے ہیں اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرنے والے ہوتے تیری بڑھائی سب سے زیادہ بیان کرتے تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں اللہ تعالی پوچھتے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا پرشتے کہتے ہیں اے رب انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ پوچھتے اگر اس وقت کیا حال ہو اگر وہ جنت کو دیکھ لیں فرشتے جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو اس سے بھی زیادہ اس کے خواہش مند ہوتے یعنی اس کو حاصل کرنے کا شوق اور بڑھ جاتا سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں فرشتے جواب دیتے ہیں زخ سے اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا وہ جواب دیتے ہیں نہیں و انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے پھر اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا تو کیا حال ہوتا وہ جواب دیتے ہیں اگر دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا وہ ایسے بس بیٹھا رہا بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا اللہ تعالیٰ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نام نہیں رہتا یعنی کچھ نہ کچھ تو اس نے بھی پایا ہوگا تو اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے پھر تلاوت ہے قرآن کو بہت شوق سے سنتے ہیں اس لیے اونچی آواز سے تلاوت کیا کریں بن کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہ سورت البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی گھوڑا بھی رک گیا پھر تلاوت شروع کی گھوڑا پھر بدکنے لگا اس مرتبہ بھی انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا خاموش ہو گیا تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کیا تو پھر گھوڑا بدکا ان کے بیٹے یا ہے چونکہ گھوڑے کے قریب ہی تھے اس لیے ڈر ہوا کہ کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا پھر اوپر دیکھا کچھ دکھائی نہ دیا صبح کے وقت انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اے ابن حسیر اگر تم تلاوت بند نہ کرتے پڑھتے رہتے تو بہتر تھا تم نے کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ گھوڑا کہیں میرے بچے کو نقصان نہ دے کچل نہ ڈالے کیونکہ وہ اس سے بہت قریب سویا ہوا تھا میں نے سر اوپر اٹھایا اور پیاہے کی طرف گیا پھر میں نے اسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر ائی جس میں روشن چراغ تھے پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے نہیں دیکھا اچھا اس میں یہ ہے کہ تلاوت جب بند کر دی اور پھر دیکھا تو کچھ نہیں تھا یعنی جب بیچ کے وقفے تھے اس میں نظر ا رہا تھا اور وہ ایک چھتری سی نظر ہے جس میں چراغ تھے میں دوبارہ باہر آیا تو نہیں دیکھا فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا تھا حسین نے کہا جی نہیں فرمایا تلق الملائکہ دنت لصوتك ولو قرات الاصبحت ضر الناس الی حالات ہوں یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہوئے تھے اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھ سکتے وہ لوگوں سے چھپ نہ سکتے یعنی اتنا فائدہ ہوتا لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی. پھر باوضو سونے والے کے ساتھ رات گزارنا فرشتے کا اور اس کے لیے دعائیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باوضو رات کو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے یعنی اس بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ یہ باوضو سویا ہے تمہیں ڈر بھی نہیں لگتا اکیلے بھی ہو تو کوئی خوف نہیں آتا صبر کرنے والوں کا ساتھ دینا نومان بن مقرن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی کی وہ دوسرا آدمی علیہ السلام ہی کہتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ موجود ہے یہ شخص جب بھی تمہیں برا بالا کہتا ہے تو وہ تمہارا دفاع کرتا ہے اور اسے جواب دیتا ہے کہ تم ہی ایسے ہو اور تم ہی اس کے زیادہ حقدار ہو جب تم دوسرے کو کہ رہے ہو جب دوسرا شخص سلام کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نہیں بلکہ تم پر سلامتی ہو تم اس کے زیادہ حقدار ہو تو پھر جھگڑے کے وقت فرشتے اترتے بھی ہیں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرماتے آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے ایک شخص نے ابو بکر کے بارے میں زبان درازی کی اور میں ازیت دی تو ابو بکر خاموش رہے پھر دوسری بار کیا تو وہ بھی چپ رہے تیسری بار جب تکلیف دی تو ابو بکر نے جواب میں کچھ کہہ دیا جو ہی جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ناراض ہو گئے یہ مجھے کچھ کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور اب آپ میں نے جواب دیا تو آپ چل دیے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے وہ اس تکلیف پہنچانے والے کی تکزیب کرتا رہا جب تک تم نے اسے جواب دیا جب تم نے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا جب شیطان آ پڑے تو میں وہاں بیٹھنے والا نہیں ہوں تو اس لیے کوئی شخص آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہو برا بلا کہہ رہا ہو تو صبر سے کام لینا چاہیے اچھا پھر اسی طرح بازوقت آپ کسی کو سلام کرتے وہ جواب نہیں دیتے پھر کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں آپ کو کیا ہوتا ہے اسے بہت برا لگتا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میرے سلام کا ہی جواب نہیں دیا اس نے لیکن آپ کو بالکل برا نہیں لگنا چاہیے اس لیے کہ اس سے بہتر کسی نے جواب دے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ آپ کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرے اگر ان میں سے کسی نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اسے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشت جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیتانہ جس نے نہیں دیا اس کے ساتھ شیطان ہے پھر ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ابھی آپ نے کتاب میں بھی پڑھا کیا دعائیں کرتے ہیں اور کون سی فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ؟ العرش ومن حوله بحمد ربهم به وق آ جہیم ربنا تدنتی وہ ازواجی ہم ویاتی ہم ان کا انتل عزیز الحکیم وقم السیات ساری دعا بہت اچھی لیکن یہ حصہ جو ہے نا وقسیت اللہ ان کو آئندہ بھی برائیوں سے بچا لے وہ منتقص سیاتی یوم فقد رحم تھا وزال هو حلفوز العظیم جو برائیوں سے بچ گیا اس پہ تو نے رحم کر دیا اور یہی اصل میں سب سے بڑی کامیابی ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں کوئی آیت یاد ہے اب دیکھیں کہ جب انسان حق پر ہوتا ہے نا تو اس کی کتنی بھی مخالفت ہو تو اس کے اندر ایک دل جمی ہوتی ایک قرار ہوتا ہے ایک سکون ہوتا ہے بےچینی نہیں ہوتی کبھی آپ نے محسوس کیا کیوں معلوم نہیں آپ اس تجربے سے گزرے ہیں یا نہیں لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں اس کا اثر آپ کو خاص نہیں ہوتا تھوڑا بہت ہوتا ہے جیسے کوئی آندھی چلے تو تھوڑا بہت گرد و غبار ہوتا ہے اور ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے دل میں ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ تو کیا ہوا فرق پڑتا ہے اللہ ہمارے ساتھ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھی ساتھ بھیج دیتے ہیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان اللہ کے رسول کی طرف سے جواب دو اجب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دعا کی اللہ روحل قدس اے اللہ اس کی روح القدس کے ذریعے نصرت اور مدد فرما پھر فرشتے ہماری رعایت بھی کرتے ہیں جو بائیں طرف والا فرشتہ ہوتا ہے نا جب انسان کو برا کام کرتا ہے تو وہ قلم روک کے رکھتا ہے شاید توبہ کر لے تو نہ ہی لکھوں گناگار مسلمان سے چھ گھڑیاں وہ فرشتہ قلم اٹھائے رکھتا ہے اب یہ گھڑیاں کتنی ہیں اللہ عالم کہ ان کا کیا ٹائم ہو کے. گھڑیوں سے برا چھ سیکنڈ ہیں چھ منٹ ہیں گھنٹے ہیں کتنا ہے لیکن وہ نہیں لکھتے روکے رکھتے ہیں اگر وہ شرمندہ ہو جائے اس دوران اور توبہ کرنے لگے تو وہ لکھتے ہی نہیں وہ نہ گناہ لکھ لیتے پھر اسی طرح ہماری حکمت و دانائی بڑھانے میں بھی مددگار ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے سر میں حکمت اور دانائی ہوتی ہے جو فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے یعنی اس کا کنٹرول یا ریموٹ کنٹرول جو بندہ آجزی اختیار کرتا ہے یعنی ہمبل ہوتا ہے متحمل مزاج ہوتا ہے ٹھہرا ہوا ہوتا ہے غصہ نہیں جلدی کرتا کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا غصہ تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی حکمت اور دانائی کو بلند کر دے ریز دا لیول آف حکمت اور جب وہ تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ میں ہی سب اکلے کو لوں تو فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ اس کی حکمت اور دانائی کو پست کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان حماقت میں بے وقوفی میں ایسے ایسے کام کر جاتا ہے جس سے خود کو بھی نقصان دیتا ہے اور دوسروں کو بھی جو بھی اس کے متعلقین ہوتے ہیں کتنی اہم بات ہے یہ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر فلیئر اپ ہو جاتے ہیں آپ سے باہر ہو جاتے ہیں ایک دم چیخ پڑتے ہیں تو اس چیخنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر پاس آ جاتے ہیں آپ کو دلاسا میں کیا ہوتا ہے وہ تو پرے چلے جاتے ہیں اور شیطان ضرور آ جاتا ہوگا یو تل حکمت متا تو اللہ کے عزن سے پھر اضافہ ہوتا ہے اس میں اس کے لیے کیا چاہیے ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ ہم کو حکمت دے دے تو کیا کرنا چاہیے پھر صبر صبر ٹھہراؤ وہ جب ایک وقت آیا تھا نا آپ کے پاس تو ان کا ایک لیڈر جو تھا الاشج صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں دو کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور اس میں سے ایک کیا تھا؟ حلم اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اِنَّمَ الْحِلْمَ حلم جو ہے وہ حلم اختیار کرنے سے ایکوائر کرنا پڑتا ہے اس کو یعنی اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی کوشش کرنی پڑتی ٹھہرانا پڑتا ہے آپ کو روکنا پڑتا ہے کنٹرول آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی ہے ادھر جو دیکھ رہا ہے اور مجھے ان کی حمایت حاصل ہے چاہے سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں دیکھیے اگر یہ یاد رہے نا مم تلحکمت فقط اوتیا خیرن کثیرہ خیرن کہ کثیرہ کثیرہ خیر کثیر ملے گی مجھے جب اس ریوارڈ کے اوپر نظر ہو نا خیرن کثیرہ پہ تو آپ دیکھیے کہ انسان کے لیے پھر صبر کرنا دوسرے کی بے وقوفی کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ مجھے خیر کثیر ملنے والی ہے ہاں اور انسان خیر کثیر سے محروم کب ہو جاتا ہے خیر کثیر ملنے والی ہوتی ہے لیکن انسان جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے کے لوگوں کو بتائیں کہ لالت القدر کس دن ہے تو دیکھا کہ دو لوگ جگڑ رہے ہیں تو آپ سے اٹھا لی گئی اب ہم تسلی تو دیتے ہیں اپنے آپ کو کسی میں بلائی زیادہ رہتے ہیں عبادت کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اگر پتہ چل جاتا تو پھر اور اچھا تھا نا پھر کبھی مس نہ ہوتی تو ایک محرومی تو ہو گئی نا پھر اسی طرح استغفار کرنے پر بھی فرشتہ معمور ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے پھر اگر صبح کو جائے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اور شام کو جائے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں مدینہ کی حفاظت پہ معمور فرشتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں مدینہ منورہ کا کوئی تنگ یا کچھ وادی اور پہاڑ ایسا نہیں جس پر قیامت تک کے لیے تلوار سونتا ہوا فرشتہ مقرر نہ ہو دجال اس شہر میں داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے کیفیت ہی بدل جاتی ہے ایسی جگہوں پہ جا کے اتنی امن کی یعنی ایسی کیفیت ریلیکسیشن کی ہوتی ہے انسان بتا ہی نہیں سکتا ورڈز ہیں ہی نہیں اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بے فکر بے خوف رات کو نکل جائیں دن کو نکل جائیں پھر اسی علیہ السلام کو زمین پہ لانے والے بھی فرشتے ہوں گے حضرت صاحب نے مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب اتریں گے وہ زرد کپڑے پہنے ہوئے زعفران میں جیسے رنگے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے ہوں گے ان کے سہارے سے اتریں گے اڑا کے لا رہے ہوں اللہ غزوات میں شرکت کرنا فرشتوں کا ایک ٹاپک ہے حضرت علی سے مروی ہے کہ بتایا گیا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ جبریل اور دوسرے کے ساتھ میکایل ہیں اور اسرافیل بھی ایک عظیم فرشتہ ہے جو جنگ میں شامل ہوتے ہیں یہ مسرت احمد کی روایت ہے فرشتہ کا چابک مارنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے جنگ بدر کے دن جب ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا آگے بھاگا جا رہا تھا تو اچانک اس مسلمان نے مشرق پر پڑتے ہوئے چابک کی آواز سنی جسے کو مار رہا اس کو پھر اس نے ایک سوار کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا زوم آگے بڑھ پھر اس مسلمان کی نظر اپنے آگے بھاگتے ہوئے مشرق کی طرف گئی تو دیکھا وہ زمین پر چھت پڑا ہو اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس مشرق کی ناک پر نشان پڑا ہو ہوا تھا اس کا منہ پھٹا ہوا جو چابک کی مار کی علامت تھی اور وہ تمام جگہ جہاں چابک پڑا تھا سب سیاح ہو کا نشان پڑ گیا نچے وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور سارا واقع بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو وہ فرشتہ تیسرے آسمان کی فوجی کو مکہ فرشتہ تھا یعنی ان کی جو کیا کہنا چاہیے چوکیاں ہیں مختلف آسمانوں پر ہیں جہاں سے وہ کام پر آتے ہیں پھر انسانوں کے حق میں سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل سرات پر سوار کیا جائے گا وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے کہ جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں لیکن اللہ تعالی جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نچاہتے پھر نبیوں اور فرشتوں اور شہیدوں کو سفارش کی اجازت ملے گی چنانچہ وہ کئی مرتبہ سفارش کریں گے مومن کی موت کے وقت آنے والے مستعد فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ مہمان آئے ہوئے گھر بھرا ہوا ہے ایسے مرنے والے اس طرح کی باتیں کرتے اور یہ ایک نے کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت ہوتی خوشبو تاحد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں ہر طرف پھر ملک الموت آ کر اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اینف سے مطمئنہ اللہ کی مفرت اور خوش کی طرف چلو چناتی اس کی روح اس طرح بہ کے نکل جاتی جیسے مشکیز کے منہ سے پانی کا کترہ بہ جاتا ہے آپ یہ بوٹل ہوتی ہے نا اس کا تجربہ کر کے سارے پانی پی لیتے نا پھر جب آخری قطر ہوتا ہے تو اگر آپ یوں دیکھیں نا تو ایک دم لڑک کے گر جاتا ہے تو اسی طرح جان آخر میں یوں بس بہ کے نکل جاتی ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں دوسرے فرشتے پلک جھبکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلنگ کا فن آئی کی بھی دیر وہ ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہتی وہ کس کے پاس آ جاتی دوسرے بلکہ ان سے لے کر اس کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور ہنوت مل دیتے ہیں روح کو بھی خوشبو لگا دی جاتی ہے اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشکی مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے پھر فرشتے اس کی روح کو لے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اب ہو سکتا ہے آپ سوچتے پھر رو قبر میں کب آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پوری کی پوری روح واپس کبر کے اندر آئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح ایک خاص جگہ پر ہے اور کبر کے ساتھ اس کا ایک لنک جوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم پر پڑ رہی, رہی ہوتی ہے جل رہی ہوتی ہے اس کے نا? یعنی کہ جب ریز پڑتی ہیں دھوپ کی لوگوں کو سن برن ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے لے جا کے روح سدر تک جیسے لے جاتے ہیں نیک روحوں کو اور وہ وہاں پر ہی ان کا ٹھکانہ ہو اور پھر جب قبر میں انسان کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہو تو اس کا وہاں سے پوری کی پوری بھی لائی جا سکتی ہے اور لنک بھی ایک کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے دو چیزیں میں ملتی ہیں نا قبر کے عذاب کے بارے میں بھی عادیث ملتی ہے اور روحوں کے خاص مقام کے بارے میں بھی ملتی ہیں تو اس پر میں نے کافی مختلف اسکالر سے ڈسکس بھی کیا کچھ چیزیں پڑھی بھی کافی سال پہلے کی بات ہے تو بہت سی انٹرپرٹیشن جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ جیسے سورج کی ریز جسم کے اوپر کنیکٹ کرتی ہے تو پورے جسم میں جیسے وٹامن ڈی جیسے پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں تو اسی طرح جسم قبر کے اندر ہے اور وہ اس کے اوپر موم مٹی بن رہا ہے اور اس کے اوپر فرشتہ مار رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے لیکن اس کا اور اس کا جہاں روح ہے اس کا آپس میں کنیکشن بھی اور جب تک وہ کنیکشن ہے جس بھی طرح کا اللہ عالم کیسا کنیکشن تو جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور روح بھی اچھے برے حال میں جہاں بھی ہے وہ موجود ہوتی ہے کیوںکہ غیر سے تعلق رکھتی یہ چیزیں اس لیے ان کی کوئی حقیقی انٹرپرٹیشن نہیں کی جا سکتی جب تک کوئی ایسی حدیث وغیرہ نہ مل جائے جو باز کر دے معاملے کو پھر کافر کی موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سہ چہروں والے فرشتے اتر کے آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں یعنی بوری جیسی چیز بہت دے نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملاکل موت آتے ہیں اسے اس کہتے ہیں نفس خبیصہ اللہ کی ناراضگی روسی کی طرف چل یہ سن کر رو جسم میں دوڑنے لگتی ہے یعنی چھپنے لگتی ہے ادھر ادھر اور ملک الموت اس جسم سے اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیکھ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے مردار کی بدبو جیسا ایک ناخوش اور بدبو دار آتا ہے پھر اسے لے کر اوپر چڑھتے اور پھر پٹکا کے بھی ماری جاتی ہے اور سزائیں آتا نا خزنت جہنم قرآن مجید میں پڑھا ہوگا آپ نے اسی قلدی مالک تو ہیں ہے بڑے فرشتے جہنم کے داروں کا لیکن اس کے علاوہ اور فرشتے بھی ہیں یعنی ایک سے زیادہ ہیں یہ مطلب ہے تو وہ ان سے باتیں بھی کریں گے جہنم والے الحمیات کم رسول یتلون علیہ کم آیات ربی کم میم درون کم لکھا بلا ولكن حقت کلافرین پھر جنت کے دار ہوگا جا وت ابوا بہا وقال خزنت خزنتها علیکم قبطم فدخلوہ خالدین دونوں کے لیے الگ الگ معاملہ ہوگا پھر رجوع کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے اس کے دونوں پہلو میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں اور اس منادی کو جنوں اس کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں اے لوگ اپنے رب کی طرف آؤ کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے یہ دنیا کے پیچھے کم بھاگو اللہ کی طرف آؤ پھر وہ فرشتے بھی یاد ہیں جو صدقہ کرنے والے کے لیے کہتے ہیں ہاں؟ کہ اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا پہلا بھی تباہ کر دے پھر ہر نماز کے وقت اعلان کرتے ہیں اے آدم کے بیٹو اٹھو ساگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے تم لوگ کھڑے ہوتے ہیں وزو کرتے ہیں پھر آنکھوں سے گناہ جھڑتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں تو پچھلے دو نمازوں کے بیچ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو یہ پکارنے والا کون ہوتا ہے یہ پکارنے والا بھی فرشتہ ہوتا ہے پھر ہر نماز کے وقت یہ ہی ہوتے ہیں اور پھر عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے جب لوگ سوتے ہیں تو بخشے ہوئے سوتے ہیں آپ نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے اور بعض لوگ شر میں لتڑ کر یعنی ان کے لیے فرشتہ نہیں دعائیں کرتے کیونکہ نماز ہی نہیں پڑی انہوں نے پھر خیر کی ملاقات کرنے والے کے لیے اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عادت یا دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تم بھی پاک ہو تمہارا چلنا بھی پا کر تم نے جنت میں گھر بنا لیا نیک کام کو نکلے پھر اسی طرح صدقہ کرنے کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ایک دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو یہ کہتا ہے کون ہے جو قرض دے اور کل اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا یعنی کہ میری اللہ کردن حسن فرشتوں کی جو صفات آپ نے کچھ پڑھی کچھ یہ ہے کہ اللہ کی خشیت ہے ان کے اندر بہت اللہ سے ڈرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی اسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو ملائکہ عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کے ارشاد فرماتا ہے کسلسلت اعلی صفوانن جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیر مارنے کی آواز ہوتی پھر وہ پوچھتے کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا کچھ تو बेहोश ہو جاتے ہیں اور مسلسل اسی حالت میں رہتے ہیں اللہ سے ڈر کے کہ جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں تو ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں جبریل آپ کے رب نے کیا فرمایا تو جبریل کہتے ہیں کہ حق فرمایا وہ بھی کہتے ہیں کہ حق فرمایا حق فرمایا جو حکم دیا بالکل صحیح دیا اتنے اطاعت گزار ہوتے ہیں سمجھ آ گئی یعنی کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں ہم بھی اللہ کے حکم سنتے ہیں ہم کو تو کوئی ڈر ہی نہیں لگتا ویسے ایسے ہی کوئی تبدیلی نہیں آتی اب کیونکہ خشیت نہیں تو اصل عالم کون ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر آئے کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کو ہر برائی سے روک لیتا ہے وہ خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسرا والی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ سیدھا ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کوئی پرانا ٹاٹ ہوتا ہے اتنا ڈرے ہوئے تھے ٹھیک اللہ نے ان کو ایک آنر دیا مقام دیا حسن دیا پر دیا کتنا بڑا بنایا لیکن اس کے باوجود جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کا حال بدل جاتا ہے وہ ڈر ان کے اوپر نظر آتا ہے پھر مقرر فرشتے جمعے کے دن ڈرتے رہتے ہیں کہیں قیامت نہ آ جائے پھر وہ جو فرشتے جو مسجد میں جمعہ کے دن جو خطبہ سنتے ہیں وہ بہت کان لگا کر سنتے ہیں یس اب بکر آتا ہے صحیح بخاری میں پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کام کرتے ہیں ایک آدمی نے الحمد للہ ایک کسیرا کہا اس کلمے کو لکھنا فرشتے پہ بھاری ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کس طرح لکھوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اس نے کہا کسیرا لکھ دو. علیہ سلام کے بعد جو فرشتہ آیا تھا موت کا تو انہوں نے کیا کیا تھا ایک لگائی تھی چلیے باقی کل صحیح ان شاء اللہ الا کل کر نشد اللہ